اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنت کے دن تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا آخدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو